یا موجا کمفاسی کئیت نو ان سیبو کم جہا لو آ فالت نادم افی کم رسولہ فی کسی امرنی ولاک ہب بلکی زیو فی کلو بےکم وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى امر الله واقس ان نمل اختن فاصل اللہ مربنا الحم نا رشد نا واض نام شرور ان اللہ وارن الحق حقم ورسکن وارن الم ور سکنچنا باہ اللہ فکن علما تو و تربا آمین یا ربل سرح حجرات کی چھٹی آیت کے بارے میں گفتگو کسی حد تک مکمل ہو چکی ہے لیکن اس کا ایک پہلو مزید قابل غور ہے یہ آیت مبارکہ درمیان میں آئی ہے اس مضمون کے کہ جو اس سے پہلے چار آیات میں آیا آیت نمبر دو تا پانچ اور اس کے بعد بھی دو آیات میں آ رہا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رویش ہونی چاہیے کیا رویہ کیا ایٹی ٹیوڈ آپ کا ادب آپ کا احترام بجائے اس کے کہ لوگ یہ چاہیں کہ اپنی رائے جو ہے ٹھوسیں حضور پر ان سے منوائیں اپنی بات ہمیشہ انسان یہ دیکھے کہ حضور کی منشاہ کیا ہے آپ کا رجحان کدھر ہے آپ کا میلان کدھر ہے اور اس کے لیے پورے طور پر آمادہ ہوں ذہنن قلبا کہ جو حضور کی منشاہ ہوگی جو آپ کا رجحان ہوگا ہم اسی کو قبول کریں گے اسی پر عمل کریں گے یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے یہ ایک روش ہے یہ ایک رویہ ہے اس رویے کی اہمیت جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے اس اعتبار سے ہے کہ حضور کی مرکزی شخصیت اور آپ کا ادب اور احترام اور آپ سے محبت یہ مسلمانوں کی شرازہ بندی کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے اس درمیان میں جو یہ آیت آئی ہے اس کا ایک رخ یہ ہے کہ جب حضور کا مقام اور مرتبہ یہ ہے ایک تو یہ کہ آپ کی اتات وہ مسلمانوں کی حیات ملی کا جو دستور اور جو قانونی حصہ ہے اس میں بھی اتات آپ کی لازم ہے اتی اللہ واطی الرسول اسی طریقے سے آپ کے بارے میں ہر خبر بڑی اہمیت کی حامل ہے حضور یہ کام اس طرح کیا کرتے تھے حضور کا رجحان یہ تھا حضور کو فلاں شے پسند تھی اب یہ چیز جو ہے اگر بیان ہو رہی ہے تو اس سے ایک امتی کے اندر ایک مسلمان کے اندر ایک رویہ پیدا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اسی شے کو قبول کرے اسی کو پسند کرے اسی کو اختیار کرے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالفرض فرض وہ خبر ہی غلط دی گئی ہو حضور کی طرف بات ہی غلط منسوخ کی گئی ہو جھوٹ جڑ دیا گیا ہو توہمت لگائی گئی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس معاملے میں بڑی تحقیق کی ضرورت ہے یادین امن جا کم فاص کم میں اب نبا کے اعتبار سے غور کیجئے کہ اب اہمیت کے اعتبار سے حضور کی ہر حدیث نہایت اہم ہے اس لیے کہ یہ حدیث اگر قانونی معاملات سے متعلق ہے تو حلال اور حرام کا فیصلہ کرے گی کسی شے کے حلت ہے یا غربت ہے پھر یہ کہ اور اعتبار سے ہے تو اس سے بھی مسلمانوں کی ثقافت اور تہذیب جو ہے اس کا ایک خاص رنگ اس کے نتیجے میں وجود میں آئے گا اس اعتبار سے ہر حدیث اور حدیث کے بارے میں جان لیجیے کہ حضور کا قول حضور کا فین حضور کی تقریر یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اخبار ہے حضور کی یہ خبریں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار اور آثار آثار صحابہ کا قول صحابہ کا عمل اور صحابہ کی تقریر یہ آرسار کہلاتے ہیں اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے اگر کوئی کام کیا ہے تو یقیناً انہوں نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا چاہے حضور کی کوئی قولی حدیث موجود نہ ہو لیکن ایک ضن غالب ہے کہ جو بھی انداز اللہ تعالی نے بنا دیا تھا صحابہ کے کا جو مزاج ان کا بن گیا تھا ان میں وہ حضور کا اتباع اس درجے میں کرتے تھے تو کسی شے کا کسی صحابی کی طرف سے منقول ہونا ان کا قول ان کا عمل وہ بھی ایک اعتبار سے چونکہ اس میں ضم غالب ہے کہ اس کی بھی نسبت حضور سے ہو لہذا اس کی بھی اہمیت ہے ہمارے ہاں لہذا حدیث جسے ہم کہتے ہیں وہ اخبار اور آثار دونوں کا مجموعہ ہے اور اخبار کیا ہے حضور کا کوئی قول حضور کا کوئی عمل یا فیل یا حضور کی تقریر اور تقریر سے مراد یہ کوئی کام حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے روکا نہیں اب یہ بھی گویا کہ اس کو بھی ایک قانون کا درجہ حاصل ہو گیا کہ اس کا مباح ہونا ثابت ہو گیا اگر وہ شہ حرام ہوتی وہ چیز کسی درجے میں بھی ناپسندیدہ ہوتی تو حضور اس سے روک لیکن جب آپ نے نہیں روکا ہے گویا کہ اس کا مباح ہونا ثابت ہو گیا تو حضور کا قول آپ کا عمل یا فیل آپ کی تقریر صحابہ کا قول صحابہ کا عمل یا فیل یا صحابہ کی تقریر یہ تمام چیزیں نہایت اہم ہیں اس اعتبار سے کہ اسلامی قانون کی تدوین میں بھی ان کی اہمیت ہے اور نمبر دو یہ کہ مسلمانوں کی معاشرت مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو بھی ایک خاص رخ پر ڈھالنے میں ان چیزوں کا عمل دخل ہے لہذا ان کی تحقیق بہت ضروری ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ آیا حضور نے جو بات حضور کی طرح منصوب کی جا رہی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں کس وجہ سے اس آیت کو کہ جو اگر چھے اپنے عام اطلاق میں تو گویا کہ ایک بڑا اہم حکم ہے کہ مسلمان کبھی بھی افواہوں پر کوئی اقدام نہ تحقیق اور تفتیش کر لیا کرے خبر کوئی اہمیت کی حامل ہے تو لانے والے کو دیکھو پہلے کہ وہ اگر تو اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے نہایت متقی پرہیزگار قابل اعتماد انسان ہے تو ٹھیک ہے اگر معاملہ وہ نہیں ہے اس معیار پر وہ رابی پورا نہیں اتر رہا ہے تو پھر اس شہ کی جو ہے پوری طرح معاملے کی چھانبین کر لو ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا اقدام کسی قوم قبیلے کے خلاف کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے یہ تو گویا کہ اس کی تعبیلیں عام ہوئی لیکن خاص اس کانٹیکسٹ میں جس میں کہ یہ آیت آئی ہے درمیان میں اور یہی در حقیقت حکمت ہے کہ جو دو حصے میں نے مضامین کے اعتبار سے معین کیے تھے سورہ مبارکہ کے دو تین حصوں میں سے پہلے دو حصے ان کو گویا کے انٹر کر رہی ہے یہ آیت حضور کے بارے میں کوئی خبر یہ گویا کے اہم ترین خبر ہے اس کے بارے میں تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے یہاں پر پہلے راویوں پر جرو تعدیل ہوگی جیسے کہ محدثن نے کیا ہے تمام راویوں کی حالات کی چھان پٹک کی گئی ہے ان کے بارے میں اطلاعات جمع کی گئی ہے تحقیق کی گئی ہے ان کی درجہ بندی کی گئی ہے یہ سکا راوی ہے یا نہیں ہے یہ ضعیف راوی ہے یا راوی تو اچھا ہے لیکن یہ کہ بڑھاپے کی عمر میں آ کر ان کا حافظہ جو ہے قابل اعتماد نہیں رہا تھا مختلف اعتبارات سے لاکھوں افراد ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تحقیق و تفتیش کی ہے محدسین نے تاکہ حضور کی طرف جو بات منسوب ہو رہی ہے جو اسلامی قانون کا بھی ایک ممبا بنے گی اور مسلمانوں کی ثقافت کی بھی ایک بنیاد بنے گی اس کے بارے میں ایسا نہ ہو کہ کسی کی من گھڑت کوئی بات ہو اور کسی کی غلط منصوب کی ہوئی بات ہو کوئی اور اس کو ہم بنیاد بنا لیں اپنے قانون کی یا اپنے قواعد و ضوابط کی یا اپنی تہذیب اور تمدن کی اس اعتبار سے اس کا خصوصی تعلق ہے اس پہلو سے یادین اب اگلی دو آیات میں پھر وہ مضمون آ رہا ہے جس پر اصولی اعتبار سے عقلی اعتبار سے اس میں کیا رمض ہے کیا حکمت ہے اس پر گفتگو ہو چکی ہے أَنَّ فِيكُم رسول اللہ اور جان لو تمہارے مابین اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ہمیں پھر یہاں دوبارہ دہرا لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے معاملہ ہمارے نزدیک حضور کی صرف ایک حیثیت ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہماری صرف ایک نسبت ہے آپ سے کہ ہم آپ کے امت ہی ہیں صحابہ کا معاملہ مختلف تھا صحابہ میں سے کوئی حضور کے چچا تھے چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے خسر تھے حضرت ابوبکر بکر حضرت عمر خسر ہے خسر جو ہیں وہ بھی باپ کے درجے میں ہے چچا ہیں حضرت حمزہ حضرت عباس چچا ہے وہ گویا کے باپ کے درجے میں ہیں اب بیٹے کو باپ کا ادب کرنا چاہیے یا باپ کو بیٹے کا ادب کرنا چاہیے بیٹے کو باپ کی بات ماننی چاہیے یا باپ کو بیٹے کی بات ماننی چاہیے اسی طریقے سے حضور کا معاملہ جو ہے مختلف صحابہ کے ساتھ مختلف تعلقات مختلف روابط یہاں <متحدش> جو خاص طور پر ان انفیکم <سلام> رسول اللہ ہمیشہ مستحظر رکھو اس بات کو کہ تمہارے مادین جو یہ ہیں اگر چاہیے ہیں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب اے ہمداد تمہارے بھتیجے ہیں اور اے عباس تمہارے بھتیجے اور اے ابکر تمہارے داماد ہیں اور اے عمر تمہارے داماد ہیں لیکن جان لو کہ ان کی جو اصل حیثیت ہے وہ کیا ہے جو ہمیشہ تمہیں مندے نظر رکھنی چاہیے پیش نظر رکھنی چاہیے ان نفی کم رسول اللہ یا اللہ کے رسول ہیں اس سے جو نتیجہ برامد ہوتا ہے لو یوتی کم فی کثیر لانت تم اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے یا تمہاری اطاعت کریں اکثر معاملات میں بہت سی باتوں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے اس لیے کہ تم سے تمہاری اپنے لحاظ میں مروت میں حدور تو بہت اپنے صحابہ کے احساسات کا بڑا پاس کرتے تھے ان کے جذبات کا لحاظ کرتے تھے اب کسی شخص نے آگے بڑھ کر پیش رفت کی ہے پہلے ہی بات کر دی ہے اب آپ کے لیے اس کی بات کو رد کرنا اس کے احساسات کو اگر آپ جو ہے پامال کریں تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا آپ اپنی اس مروت اور شرافت میں جیسے کہ منافقین فائدہ اٹھاتے تھے آپ کی شرافت اور مروت سے آیا جھوٹ بول دیا کوئی جھوٹی قسم کھا لی جھوٹا لیا اب حضور خاموش آپ کو معلوم ہے لیکن یہ کہ اب ان کو یہ کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یہ حضور کی مروت و شرافت کے خلاف تھا یہ نہیں ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا تھا وہ تو جیسا کہ آیا ہے کہ اتو فراست المومن فنزر و بنور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو مومن کا معاملہ یہ ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بے خبر ہو سکتے تھے اس بات سے کہ یہ شخص بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن یہ کہ آپ کی شرافت اور مروت کا تقاضہ یہ تھا کہ آپ ٹھیک ہے آپ کا یہ عذر ہے قبول ہے ٹھیک ہے جائیے آپ کو میں نے نقصان دے دی اس طریقے سے وہ ازر جو ہے عذرات لنگ اور جھوٹے بہانے بنا کر نقصان دے لیتے تھے تو یہاں فرمایا گیا کہ اگر یہ تمہاری بات مانیں گے نویوتی حکومفی کثیر ملن لانب تم اکثر مفسرین نے اس آیت کو بھی جوڑا ہے اسی واقعے کے ساتھ جو میں بیان کر چکا ہوں پہلی آیت کے جو شان نزول میں واقعہ بیان ہوا ہے ولید بن اقبا ابن ابی معاہد کا رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان سے یہ غلطی ہوئی کیا ہوا ان کو خوف تاری ہو گیا کوئی اندیشہ ہوا انہوں نے آ کر خبر دے دی اور اس پر یہ کہ یہاں پھر دباؤ بھی پڑا حضور پر کہ آپ اقدام کیجئے جلدی کیجئے یہ تو بغاوت ہے بغاوت کو تو یہ ہے کہ جس کو آپ بھی کہتے ہیں نب دون بٹ اس کو تو فوراً جو ہے پچل دینا چاہیے اگر کوئی اقدام آپ کر بیٹھتے اور پھر جب ایسا کہ آپ کو معلوم ہے اگر کہیں جنگ شروع ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کہیں تحقیق کی جائے تو بعد ہی میں پھر کھلے گا تو یہ تو سارا معاملہ ہی کسی کا غلط فہمی پر بھم تھا یادہ فرمایا کہ اس مثال کو بھی اگر فرض کیجئے اگر وہ واقعہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو ہمیں یوں سمجھنا چاہیے شان نزول کی روایات کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصولی بات میں یہی لکھی ہے کہ یہ جو سلف کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی شان نزول جو ہے وہ یہ واقعہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہی واقعہ اس آیت کے نزول کا سبب بنا ہے بلکہ یہ کہ اس آیت میں جو حکم ہے جو رہنمائی ہے وہ اس قسم کے واقعات پر اس سے روشنی پڑتی ہے جو واقعہ اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے شان نزول کے بارے میں اس کی روایات کے بارے میں اصولی بات بھی یہ صحیح ہے تو اس کو اگر ہم اسی حیثیت سے رکھیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر اگر کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مشورے پر اقدام کر بیٹھتے تو پھر یہ کہ بعد میں پچھتانا پڑتا لو یوتیر فی کثیر من نمر لانت تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے ولا اللہ حپل کم المان وزیہ نہو فی کلوب کم اس آیت کا یہ ٹکڑا اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ بحثیت مجموعی صحاب کرام کی جماعت کو جو اللہ تعالی نے سند عطا کی ہے اس آیت میں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے بحثیت مجموعی اس لیے کہ اگرچہ ہم نہیں کہہ سکتے تعین کے ساتھ اب ظاہر بات ہے جو منافق تھے ویسے تو وہ بھی اس وقت حضور کے ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے اگر کسی کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا اس کا بھانڈا نہیں پھوٹا آخری وقت تک ہو سکتا ہے کہ کسی منافق کے بارے میں مسلمان کسی حسن زن میں مبتلا رہے ہیں جیسا کہ حسن زن جو ہے زند المومنین نہ مسلمانوں کے ساتھ تو حسن زنی سے کام لینا چاہیے لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی جو وہ جماعت تھی اصل میں یہ ہے بات کہ جو قابل غور ہے جو لوگ بحثیتیں مجموعی اس جماعت پر جرا کر دیتے ہیں اور انہیں ناقابل اعتماد ٹھہرا دیتے ہیں ان سے تو سوال کیا جانا چاہیے کہ پھر یہ عظیم انقلاب برپا کیسے ہوا اگر وہاں غالب اکثریت جو ہے وہ مخلصین کی نہیں تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تو پھر یہ انقلاب کیسے برپا ہو سکتا اتنا عظیم موجزہ تاریخ انسانی کا تو تمام جو ہیں مورخین ماننے پر مجبور ہے تسلیم کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ واقعہ یہ کسی کوئی مثال نہیں ہے وہ ایم رائے ہو ایچ جی ویلز ہو اور آج قریب میں جو ہوا ہے معاملہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا آخر اتنا بڑا موجدہ تو تو بہت ہی مخلص لوگوں کی جماعت بہت ہی سرفروش لوگوں کی جماعت جو جن کی زندگیوں میں ہر چیز دوسری چیز جو ہے اس کی حیثیت ثانوی ہو گئی تھی اللہ اس کا رسول مقدم ہر ش ہے آخرت مقدم ہر شے پر اگر یہ صورت نہ ہوتی تو یہ جد و جہود کامیابی سے امکنات نہیں ہو سکتی تھی اگر اکثریت کا وہ معاملہ نہ ہوتا تو ایسا عظیم انقلاب برپا نہیں ہو سکتا تھا تو بحثیت مجموعی صحابہ کرام کی شان میں یہ جو الفاظ اس آیت مبارکہ میں آ رہے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ عقل کی بنیاد پر منفی کی بنیاد پر بھی ان کو تسلیم کرنا لازم ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو تاریخ کا یہ موجزہ ہرگل نہ ہو سکتا اور اتنا عظیم انقلاب برپا نہ ہو سکتا فرمایا ولا اللہ حب ببا المل ایمان اے محمد کے ساتھی اللہ نے تو تمہارے قلوب میں ایمان کو کھبا دیا ہے وزین حوفی قلوب کو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے اور مزین کر دیا ہے اس کے ذریعے سے تمہارے قلوب کو روشن کر دیا ہے تمہارے دلوں کو اس نور ایمان کے ذریعے زئی نہوفی قلوب کو اس ایمان کو تمہارے دلوں میں اجاگر کر دیا ہے روشن کر دیا ہے یہ قندیل جو ہے تمہارے قلوب میں روشن کر دی ہے اللہ نے یہ کا کلز آگے آئے اسی حوالے سے جو سورہ نور کے پانچویں رکو میں ایمان کے لیے تنصیل آئی ہے اللہ ہنور سما وات و اللہ مسل انور ہی کب اشکاتی آ مصباح ہل مسبا فیزو جا جاجواج و کانہا کوتیم لا شرقی یتیم ولاغیا تو مسلمانوں کے سینوں میں ان کے قلوب میں یہ ایمان کی قندیل روشن ہے لا حب بابا الم المان ابا ز نہ فی یہاں میرا نوٹ کیجئے گا اس لیے کہ تیسرے حصے میں اس سورہ مبارکہ کے آیت آئے گی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو فتح کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں یقیناً ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی کہ جو ایمان تو لے آئے اطاعت قبول کر لی اسلام کا اعلان کر دیا لیکن حقیقی ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا قالت الاراب و امنا کلنو ولاکن الو اسلم ولما ید خل ایمان و فی کو وہاں بھی جو تذکرہ ہو رہا دل کا ہو رہا ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے زبان پر ایمان کہا جانا امن تو بلّاہ و ملائکت ہی وکت و بہی وروس و ہی ولیو بلاخر ول قدر و شر رہی بن اللہ تعالیٰ وباس باد الموت یہ اور بات ہے دل میں ایمان کا داخل ہو جانا یہ بالکل دوسری بات ہے یہاں پر بھی وہی لفظ آیا ہے اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا ضمنی طور پر کہ ایمان کا محل جو ہے وہ قلب ہے ایمان یہاں ہوتا ہے جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ تین دفعہ اشارہ کیا ہے اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے سینا مبارک اور قلب مبارک کی طرف ہت تکوا ہا ہونا تکوا ہا ہا یہاں ہوتا ہے زواہر اور مظاہر یہ تقوا کے مظاہر تو ہیں اصل تکوا نہیں وضاقتہ ہے شکل و صورت ہے نصست برقات یہ تمام چیزیں بھی تقوا میں شامل ہیں یہاں تقوا ہوگا یہاں اللہ پر ایمان اور یقین ہوگا یہاں محمد سے محبت ہوگی تو یقیناً اس کا ضرور ہو جائے گا آپ کے نشست و برخاست میں بھی آپ کی وضاحت میں بھی آپ کے رہن سہن میں بھی آپ کے ہر اعتبار سے جو ہے جھلک ہوگی لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اصل تقوام وہ ہے اب تقواہ ہونا تقواہ یہاں ہوتا ہے اور تخواہی در حقیقت نتیجہ ایمان کا ایمان حقیقی ہوگا اس کے نتیجے میں تقواہ پیدا ہوگا تو فرمایا ولاکن اللہ حب ببا کمل ایمان و زینی کو اللہ نے تو اب یہ انداز کیا ہے کہ یہ طرز عمل اگر تم میں سے کسی کا ہے یہ ترغیب کا یا تببیح کا اس سے زیادہ بلیغ اور اس سے زیادہ لطیف انداز ممکن نہیں مسلمانوں دیکھو یہ روش ایمان کے منافی ہے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر آن منتظر رہو کہ حضور کی منشا کیا ہے آپ کا کیا انداز ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے اس کی تلاش میں رہو بجائے اس کے کہ اپنی رائے پیش کرو ان سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرو ماض اللہ اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرو اپنی دور اندیشی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرو ان کے سامنے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت منتظر رہو کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ حضور کا رجحان کیا ہے اسی کے مطابق عمل کرو یہ ہے ایمان کا تقاضا اور جب اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب کر دیا تمہارے دلوں میں کھبا دیا تمہارے دلوں میں اس کی روشن کر دیں تو اب یہ طرز عمل کچھ غیر شعوری طور پر اگر کبھی ہو جاتا ہے تو جان لو کہ یہ اس کے منافی ہے یہ اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا وہ کر رہا الہ کمل کف رول اور اللہ نے تو بہت ہی ناپسندیدہ بنا دی. کر رہا باب تفیل ہے وہی بہت ناپسندیدہ بنا دینا مکروح بنا دینا انتہائی جس سے کہ انسان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے یہ صحابہ کرام کی گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کی یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے اللہ نے تمہارے نزدیک کفر کو فسق کو اور معاشیت کو یہاں ذرا اور وضاحت کی گئی ہے کہ کفر کسی وقت یہ ہو سکتا ہے آدمی سمجھے کہ ایمان کے منافی جو ہے وہ تو کفر ہے ہم کفر تو نہیں کر رہے نہیں حقیقت کے اعتبار سے فسق بھی ایمان کے منافی کوئی ایک گناہ بھی آپ سے سرزد ہو رہا ہے تو جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ تل کی اوٹ میں پہاڑ ہے یا دیکھ سے ایک چاول نکال کر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ دیگ اب کس حال میں ہے اسی طریقے سے تمہارا وہ ایک عمل بھی بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر یقین کی کتنی کمی ہے ایمان کتنا مزمل ہے اس لیے کہ انسانی شخصیت تو ایک آرگینک ہول ہے ایک وادت ہے اس میں مختلف افعال جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ مختلف بنیادوں سے ان کا جو ہے وہ ممبا اور سرچشمہ جو ہے مختلف چیزیں ہوں شخصیت تو اندر سے ایک ہے اگر یہاں سے یہ پھل جو ہے یہ بہت کڑوا پھل آ ہے تو معلوم ہوا کہ اس درخت کے اندر کہیں کوئی خرابی ہے تو فسق ہو فجور ہو معاسیت ہو یہ سب ایمان کے منافی تھی یہ دوسری بات ہے کہ جب قانونی سطح پر کسی شخص کے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ بڑی بڑی موٹی چیزوں پر قبائر کو دیکھا جائے گا اس کا بیان لیا جائے گا اس کا قول کیا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے وہ اس بنیاد پر طے ہوگا لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہر معاشیت کف رہے جیسے کہ میں بعد مواقع پر ایک درویش تھے سائیں عبد الرزاد صاحب یہاں دیپال میں ان کا ایک قول بارہ میں نے سنایا ہے مجھے پسند ہے جو دم غافل سو دم کافر اب یہ بھی کفر کی ایک تعریف ہے جو وقت بھی انسان پر غفلت میں گزرتا ہے وہ ایک قسم کا کفر ہے جو حرکت بھی جان بوجھ کر اللہ کے کسی حکم کے منافی صادر ہوئی ہے آپ سے وہ ایک طرح کا کفر ہے من طرح کا سلا متعمدن فقط کفر جس نے نماز ترک کر دی جان بوٹھے اس نے کفر کیا لیکن تکفیر کسی کی باقاعدہ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا کافر اور غرط قرار دینا اس کی شرائط بڑی کڑی ہے البتہ اصل کے اعتبار سے ہر گناہ جو ہے اس کے ڈانڈے کفر سے شرک سے مل جائیں گے جب بھی کبھی کوئی انسان کسی ماسکت کا ارتقاب کر رہا ہے اس نے کسی شے کو اللہ سے بالا ترک کیا ہے نا اللہ کا حکم پیچھے رکھا ہے اپنے نس کی کسی خواہش کو مقدم کیا ہے